محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور فنار آج کا خطبۂ جمعہ اس کا موضوع تھا کہ فرقہ واریت سے بچنا گرو بندیوں سے بچنا امت کو متحد ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ موضوع تھا اور خطیب کا نام ڈاکٹر شیخ عبد المحسن القاسم حافظ اللہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی پھر نبی علیہ السلاۃ و پہ درود پڑھا اور اس کے بعد یہ خطبہ دیا چنانچہ خطبے کے شروع میں ہی کہتے ہیں کہ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اپنے نفوس کے شر اور اعمال کی شامت سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت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 آپ کے صحابہ کے پہ ڈیروں رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے حمد و سلاد کے بعد اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے زبانی تو ہمیں سے ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن جب گناہ کرنے کی باری آتی ہے تب پتا چلتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے کون نہیں ڈرتا اور خلوت و جلوت میں اسے اپنا نگبان جانو کیا مطلب میرے بھائیو اس کا کہ آپ کہیں پہ لوگوں کے بیچ میں ہیں یا کسی کمرے میں تنہا ہیں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اوپر سے اللہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کی نگرانی سے میں باہر نہیں ہوں مسلمانوں اللہ تعالی نے آدم علیہ اسلام کو پیدا کیا اور انہیں اپنی عبادت کے لیے زمین پہ خلیفہ بنایا کس کام کے لیے خلیفہ بنایا اپنی عبادت کے لیے تو اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنی عبادت کے لیے وما خلقت الجنا انسن تو ان کی ساری اولاد کن کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کی ان کی ساری اولاد ان کے بعد دس صدیوں تک اللہ کی توحید اور محبت پر رہی دس سدیاں ایسی گزری ہیں کہ سب لوگ توحید پہ تھے کوئی بھی مشرک نہیں تھا اور سارے کے سارے اللہ سے محبت کرنے والے تھے پھر شیطان نے انہیں پھنسلایا اور انہیں اللہ کے دین اور اس کی اطاع سے ہٹا دیا ایک امت کی شکل میں رہنے کے بعد وہ تقسیم ہونے لگے حدیث کسی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے حدیث کسی کسے کہتے ہیں جس میں خود اللہ مخاطب ہو جس میں گفتگو کرنے والا خود اللہ ہو اسے حدیث کسی ہی کہتے ہیں میرے بھائیو آپ بیٹھ جائیں تھک جائیں گے خطبہ ہے آج کا سن لیں اور بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پہ پیدا کیا اللہ نے تمام بندوں کو کس پہ پیدا کیا دین حنیف تو پہ لیکن شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے گمراہ کر دیا تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید پہ ہے بعد میں اس کے والدین معاشرہ سکول کے ٹیچر دو صحبابوں اسے گمراہ کرتی ہیں اللہ تعالی نے ان کے اختلاف کی وجہ سے ان کی مذمت فرمائی سارے لوگ تو پہ تھے پھر کچھ لوگوں نے اختلاف کیا شرک پہ آنے لگے اللہ تعالی نے ان کے خلاف کی وجہ سے ان کی مذمت فرمائی اور انہیں دین حق پہ متحد رکھنے کے لیے اور یکجا رکھنے کے لیے ان کی جانب کئی ایک رسول بیچے کن کی جانب لوگوں کی جانب اللہ تعالی نے فرمایا وما کا نا سمت واحد سارے لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے ایک ہی فرقہ تھا سب ایک چیز تھے فخلاف بعد میں اختلافات پیدا ہوئے ولولا کلی متن سب قتم ربک لق نہ اگر اللہ کے ہاں پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ میں نے لوگوں کو محلت دینی ہے بعد میں ان کا حساب کرنا ہے تو جب لوگ شرک پہ آئے تھے تو ہی چھوڑ رہے تھے اللہ طرح اسی وقت پکڑ لیتے لیکن اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو لوگوں پہ چنا اور ان میں سے کچھ کو ان میں سے کن میں سے بنی اسرائیل یہ کون لوگ ہیں یہودی اور عیسائی یقوب علیہ السلام کے اولاد یہودی اور عیسائی اور ان میں سے کچھ کو نبوت و رسالت کے منصب پہ فائز کیا لیکن انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی کتاب الہی کو پسے پش ڈال دیا کون سی کتاب مراد ہے جی ہاں کتاب الہی کو پسے سے پش ڈال دیا اور گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے آپ علیہ اصلاۃ اسلام نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹے عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ آپ نے ابھی بتایا کہ بہت پہلے بتا دیا تھا بہت پہلے بتا دیا تھا نبی علیہ صلاحت اسلام نے گرو بندی کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا مسلمانوں کی جماعت سے الگ تھلگ رہنے سے اجتناب کرو یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو ایک جماعت ہو سارے کے سارے مسلمان اس حدیث کو امام ترم نے روایت کیا ہے اور اس امر کے امت میں رونما ہونے کی وارننگ دیتے ہوئے فرمایا اس امر کے امت میں رونما ہونے کی کس امر کے اختلافات فرقے بندیاں گرو بندی یہ چیز اور اس امر کے امت میں رونما ہونے کی وارننگ زندہ رہے گا وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات پائے گا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو گرو بندی سے منع کیا ہے چنانچہ فرمایا تسمب اللہ جمیا و لفر رکھو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گرو بندی میں مت پڑو اللہ کی رسی کون سی ہے جی قرآن قرآن اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو یعنی کہ اس کی اتلاوت کرتے رہو اتنا کافی ہے نا نہیں اتلاوت کے بعد اس کا مانا جانو پھر اتحاد پیدا ہوگا تلاوت پہ تو ہم سب متفق ہیں سارے مسلمان تلاوت کرتے ہیں لیکن فرمایا اس کے معنی سیکھو تاکہ پتا چلے اللہ کی طرف سے تعلیمات کیا ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں ہر مسلق والا کہتا نہیں میرے بزرگوں کی کتاب کافی ہے ہر فرقے والا ہر گروپ ہر جماعت اپنے مسرق کی طرف بلا رہے ہیں نہیں واہ تسیم بحب اللہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ٹھیک ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اسے پڑھو اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا راستہ ایک ہی ہے کس کا راستہ اللہ کا راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ کتنے ہیں سب ٹھیک نہیں ایک ہی راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا یہ سب ٹھیک والی بات صحیح نہیں ہے اور کتاب و سنت کے مخالف راستے شیطان کے راستے ہیں جن فرقوں میں ایسی تعلیمات ہوں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں وہ تعلیمات شیطانی تعلیمات ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو تقسیم کرتے ہیں یہ راستے اور انہیں رحمان سے دور کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وہ انہ سورا وہ انحدا سراقی مستقیم فتب یہ ہے میرا سرات مستقیم یہ ہے میرا سیدھا, سیدھا راستہ اس راستے پہ چلو ولاد تبیو سبل دیگر جو راستے ان پہ نہ چلو فتح فرقی دیگر راستے تمہیں سرات مستقیم سے ہٹا دیں گے اللہ تعالی نے اکامت دین اور گرو بندی سے دوری کی جو وسیعت انبیاء کرام علیم السلام کو فرمائی وہی وسیع تمام اقوام عالم کو فرمائی چنانچہ فرمایا شر اعلی کم دین شرمین اما وسعبی نوح ولی وسعین ابراہیم و عیسا ولافر رقوفی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کی وسیعت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جس کی وہی اللہ نے آپ کو کی ہے آپ کون نبی علیہ السلام اور جس کی وسیعت ہم نے ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی اور وہ, و... وہ کیا کی تھی؟ وہ کیا وسیعت ہے کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں گروہ بندیاں نہ کرنا اللہ تعالی نے گروہ بندی کی مذمت فرمائی اور ایسا کرنے والوں کے عمل کو معیوب قرار دیا ارشاد ہوتا ہے وہ اندیل اختلافی کتاب لفی شقاقید بے شک جن لوگوں نے کتاب حق میں اختلاف کیا ہے وہ دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی نے گروہ بندی کرنے والوں کی حالت نے الفاظ میں بیان فرمائی زبورا كل فرحون کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر مشرق نے چند باتیں دین کی لے لی اور باقی باتیں چھوڑ دیں کوئی صرف توحید کی طرف بلا رہا ہے کوئی صرف ادب ادب کے نام پہ بلا رہا ہے توحید کا کچھ پتہ نہیں ہے ان کی ایک چیز کو لے لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کلزم بال ادئیم فریہ ہر گروہ کے لوگ اسی پہ خوش ہیں جو ان کے پاس ہے گروہ بندی کے لیے تگو دو کرنا کوشے کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے اللہ تعالی نے فرمایا و لدین تخدو مسجد اللہ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جنہوں نے آپ کے زمانے میں آپ سے ہر کر ایک مسجد بنانے کی کوشش کی الگ پہ الگ سے اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کی نیت اچھی نہیں ہے وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے منافقین گرو بندی میں پروان چڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سب ہوں جمی و شتا تم انہیں متحد سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں گرو بندی گرو بندی زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خاص طریقہ ہے زمانے جاہلیت کون سا زمانہ ہے جی اسلام سے پہلے کا زمانہ گرو بندی زمانے جاہلیت کے لوگوں کا خاص طریقہ ہے آپ کا فرمان ہے جو شخص بھی حکمران کی اطاعت سے اعراض کرے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا اس حدیث سے دو چیزیں واضح ہوئیں کیا حکمران کی کیا کرنی میرے بھائیو اطاعت کرنی ہے بات ماننی ہے ہاں اس کا وہ ایک آڈر جو شریعت کے خلاف ہے وہ نہیں مانیں گے اس کے وہ دس آرڈر جو شریعت کے خلاف ہے وہ نہیں مانیں گے باقی نبے آرڈر مانے جائیں گے باقی اسی آرڈر اس کے کیا کیے جائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ اس نے سو میں سے دس آڈر غلط دیے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف دیے ہیں اب اس لیے انقلاب آنا چاہیے لگا دو آگ بینکوں کو لگا دو آگ دفتروں کو گاڑیوں کو دکانوں کو یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے جو بھی حکمران آئے گا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جو غلط آرڈر دے وہ نہ مانا جائے باقی آرڈر اس کے مانے جائیں یہ ہے دین یہ ہے دین میرے بھائیو یورپ والا نظام اسلام کا نظام نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جو بھی حکمران کی اطاعت سے اراض کرے گا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی نے اہل اختلاف سے مشابت اور ان کی ڈگر پر چلنے سے منع فرمایا کہ لو جو لوگ رو بندیاں کرتے ہیں ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ اصلاۃ اسلام کو دڑے بندیاں کرنے والوں سے لا تعلق قرار دیا فرمایا فرقین جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دڑوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے گرو بندی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے مخالف ہیں اور سب سے بڑا اختلاف کیا ہے جو توحید سے انحراف ہے سب سے بڑا اختلاف کیا ہے توحید سے میرے بھائیو یہ بات وجہ سے سننے والی ہے اتحاد کا نعرہ لگانے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ توحید کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے شرک سے صاف صاف نہ روکا جائے بس یہ کہا جائے اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ نہ کہا جائے کہ قبر کی پوجا نہ کرو قبر کو سجدہ نہ کرو قبر والے کے نام پہ بکرا زیبہ نہ کرو قبر والا نفا و نقصان کا مالک نہیں ہے یہ باتیں نہ کی جائے کہتے ہیں کہ امت تقسیم ہوتی ہے ایسے اتحاد کی کوئی ضرورت یہ تو نبی اسلام اگر یہ چاہتے تو مکہ میں توحید کی دعوت ہی نہ دیتے سارے مکہ والے آپ کو امین مانتے تھے آپ سے پیار کرتے تھے لیکن آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ کے دشمن بن گئے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بڑا اختلاف ان لوگوں نے کیا ہے جو اللہ کی توحید سے ہٹے ہوئے ہیں یہ خود اختلاف ہے آج شرک کا نعرہ لگانے والے اتحاد کی بات کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا اختلاف توحید سے دور ہونا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمین اور اللہ کے سوا انہیں مت بکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے یعنی کہ انہیں بکاریں گے جو اللہ کے سوا ہیں فانك اذا من الظالمین تب اپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا مشرکوں میں سے ہوگا تو میرے بھائیو یہ بات توجہ سے سنے کہ وہ اتحاد نہیں چاہیے جس میں یہ کہیں سب کوئی ٹھیک ہے شرک کرنے والا بھی ٹھیک ہے بتیں کرنے والا بھی ٹھیک ہے لوگوں کو اتحاد کی طرف بلائیں اور کہیں کہ توحید پہ آ جاؤ لوگوں کو اتحاد کی طرف بلائیں اور کہیں سنت پہ آ جاؤ حدیث پہ آ جاؤ یہ پلیٹ فارم ہے اسی طرح بدعات ایجاد کرنا افضل ترین رسول علی السلام کی اتباع سے دوری ہے اور آپ کا فرمان ہے من احد صفی امرینا ہادہ جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے تو وہ ریجیکٹ ہے مردود ہے حکمرانوں اور حکومتی قائدین کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ملکی قیادت سے قیادت چھیننے کے لیے اختلافات کرنا بہت بڑی خرابی کا باعث ہے آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا تو وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس کوئی اجر نہیں ہوگا اور جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ مسلمانوں کی دماغ سے الگ تھلگ ہو تو وہ جہلیت کی موت مرے گا یہ ہے وہ بیعت جو کرنی چاہیے حکمران کی بیعت کرنا حکمران کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا تیری ہر بات مانوں گا سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہے یہ بیعت ہم کرتے نہیں ہیں جو جمہوریت کا سب دے دیا گیا اور پیروں والی بات ہم سب کرنا چاہتے ہیں جب یہ وہ بات ہے جس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں ہم کرنا چاہتے ہیں پیروں کی بات اسلام میں یہ چیز نہیں ہے میرے بھائیوں نبی علیہ اسلام کے, زمان... کے بعد جناب صدیق کی بات کی گئی ہے اور جب وہ فوت ہو گیا جناب فاروق کی بات کی گئی جب وہ فوت ہو گیا جناب عثمان کی بات کی گئی جب جناب صدیق حکمران تھے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے کسی نے کسی اور صحابی کو پیر مان کر اس کی بات کی ہو آپ کو چیز نہیں ملے گی تمام معاشروں میں اہل علم افراد ہی قابل اتباہ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں الفٹ ڈالنے اور ان میں باہمی اتحاد قائم کرنے کی ذمہ داری بھی علماء کرام پہ عائد ہوتی ہے اہل علم کے آپسی اختلافات ان کی باتوں کو مسرت مسترد کرنے کا باعث بنتی ہیں نبی علیہ سرات اسلام نے جناب معاد اور جناب موسیٰ عشری رضی اللہ تعالما کو یمن اور انہیں کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا لوگوں کے لیے کیا کرنا تو کیا خیال ہے میرے بھائی آسانی پیدا کرتے ہوئے پانچ میں سے دو نمازیں معاف کر دی جائیں باقی کتنی رہ جائیں گی آسانی اس چیز کا نام ہے جی شریعت کی حدود میں رہ کے سانی کرنا یہ میں نے بہت اہم تنبیہ کی آپ کو کئی لوگ کہتے ہیں آسانی کرو جی آسانی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی باتیں چھوڑتے جاؤ نہیں یہ آسانی نہیں ہے اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر مثلاً اسلام کہتا ہے کہ جو مسافر ہے وہ چار رختوں کی بجائے دو رقتیں پڑھ سکتا ہے یہ آسانی اسلام کہتا ہے کہ جو مسافر ہے وہ رمضان کے روزے اس کو معاف ہے بعد میں رکھ لے یہ آسانی ہے یہ نہیں ہے کہ تین نمازیں آپ کو معاف ہو گئی ہیں رمضان کے پندرہ روزے معاف ہو گئے یہ کوئی آسانی نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب محاذ سے سے آسانی کرنا لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالنا خوشخبریاں سنانا لوگوں کو متنفر نہ کرنا ایک دوسرے کی تم دونوں دوسرے کی بات ماننا اور اختلافات میں واقع نہ ہونا اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے نماز کے لیے الگ الگ دھڑے بنانا اور اکٹھے با جماعت نماز ادا نہ کرنا شیطان کے غلبہ پانے کی ایک صورت ہے مسلمانوں کو چاہیے ایک ہو کر نماز ادا کریں آپ جانتے ہیں سعودی حکومت آنے سے پہلے خود مکہ میں مشق کعبہ میں کتنے مسلح تھے چار پانچ مسلح تھے ان کے ہر مشرق والے الگ نماز پڑھتے تھے ہر مذہب والے الگ نماز پڑھتے تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کہا ایک امام ہوگا سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ساتھ ہو کے نماز ادا کریں اور سنت کے مطابق نماز ادا کریں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کسی بھی بستی میں یا کسی بھی صحرا میں تین افراد نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پہ غالب شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے جوڑے رکھو کیونکہ بیڑیا دور نکلنے والی بکری کو کھا جاتا ہے بیڑیا کس بکری کو کھاتا ہے جو باقی بکریوں سے الگ رہے دور دور رہے تو جو مسلمان باقی مسلمانوں سے الگ رہے اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے مسلمان ممالک میں رہیں مسلمان معاشرے میں رہیں تو والوں کے ساتھ رہیں ایسے محلے میں نہ جائیں ایسے ملک میں نہ جائیں جہاں کافر ہی کافروں مشرق ہی مشرقوں بلکہ نبی علی السلاۃ اسلام نے نماز کے انتظار کے اوقات میں بھی ٹولیوں کی شکل میں تقسیم ہونے پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کے یعنی ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی نماز کے انتظار کر رہے تھے صحابہ کرام کوئی یہاں پہ بیٹھا کوئی وہاں پہ بیٹھا آپ اس پہ بھی ناج ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ میں تمہیں ٹولیوں کی شکل میں دیکھ رہا ہوں یعنی کہ آپ چاہتے تھے مسلمان ایک ہو کے رہیں متحد رہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علی السلام نے صف بندی کرتے ہوئے نمازیوں کو اختلاف سے روکا صف ہے ایک آگے کھڑا ہے ایک پیچھے کھڑا ہے درمیان میں فاصلہ کو ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے, ہے چار آدمی ادھر کھڑے ہیں پانچ ادھر کھڑے ہیں جیسا کہ مسجد نبوی میں کئی لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ اسلام نے صف بندی کرتے ہوئے نمازیوں کو اختلاف سے روکا اور اختلاف کرنے والوں کو چہروں میں بگاڑ کی وحی سنائی اور آگاہ کیا کہ اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا زہری اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا آپ کا فرمان ہے مسلم شریف کی حدیث ہے تم ضرور صفے سیدھی کرو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا نماز میں امام سے آگے نکلنا بھی اختلاف کے ان مظاہر میں سے ہے جن سے اسلام نے منع کیا ہے امام سے آگے نکلنے کی جاس نہیں نماز کے دوران آپ کا فرمان ہے بیسک امام اقتدا کے لیے مقرر کیا گیا ہے لہٰذا امام سے اختلاف مت کرو بخاری شریف کی حدیث ہے اسلام نے جس طرح دینی امور میں اختلاف سے روکا ہے ایسے ہی دنیاوی امور میں بھی اختلاف سے روکا ہے چنانچہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہونے سے برکت حاصل ہوتی ہے اور الگ الگ کھانا کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ کچھ لوگوں نے آپ سے شکایت کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ بھرتا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ تم کھانا مل کر نہیں کھاتے انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم الگ الگ کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کھانے کے لیے کٹھے بیٹھو اور کھانے پہ بسم اللہ پڑو تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی اس حدیث کو مامبود نے ویت کیا ہے دوران سفر رفقائے سفر سے الگ تھلگ رہنا شیطانی راستہ ہے آپ علیہ اسلام نے فرمایا ان گھاٹوں اور وادیوں میں تمہارا بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا صحابہ بہتر آرام کے لیے روکے دو ادھر چلے گئے تین ادھر چلے گئے چار ادھر چلے گیا اس وادی میں کوئی اس وادی میں تو آپ نے فرمایا ان گاٹوں وادیوں میں تمہارا بکر جانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے سب ایک جگہ لو قریب کریب دو ادھر سات والا ادھر سات والا ادھر یہ کیا کہ تین ادھر دو ادھر جا کے چار ادھر جا کے الگ کیوں رہتے ہو آپ نے ڈانٹا معاشرتی تعلقات کی سطح پر مسلمانوں کے درمیان کتھا تلکی اور بے سے بھی آپ نے منع فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی تو سے حدیث سنیے گا اور ہم میں سے ہر کوئی اس حدیث میں کہیں نہ کہیں اس حدیث کی خلاف کر رہا ہے آپ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ قطع تلقی کرنا جائز ہاں جی کسی سے آپ ناراض ہیں کہ نہیں جی سن لیں پھر حدیث. آپ فرما رہے کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بائی سے تین راتوں سے زیادہ ناراض رہنا قطع تلقی کرنا بائی کار کرنا جائز نہیں ہے آ فرماتے ہیں صورتحال حال یہ ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ ادھر منہ کر لیتا ہے وہ ادھر منہ کر لیتا ہے فرمایا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے جو سلو کرنے میں کیا کرے یہ ہے بہتر اور ہم کیا کہتے ہیں نہ دی نہ میں نے پہلے سلام لیا تو میں تو پھر بے عزت ہو جاؤں گا اور آپ کیا فرما رہے ہیں جو ان دونوں میں سے سلام لینے میں پہل کرے گا وہ بہتر ہے دوسرا آگے سے سلو کرے نہ کرے آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اپنا حق ادا کیا آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور حدیث سن لیں جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں تو ہر اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا کیا نہیں کرتا یہ شرک بڑا خطرناک ہے آگے آپ فرماتے ہیں سوائے اس شخص کے مشرق کے لیے معافی نہیں ہے اور ایک تو والا بھی ہے اس, کی اس کے لیے بھی معافی نہیں ہے وہ کون ہے فرمایا سوائے اس شخص کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ بغض و عداوت ہے تو اللہ تعالی اس کے بارے میں اور جس سے اس کی ناراضگی ہے ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کو آپس میں سلاح کرنے تک مولت دے دو ان کو معافی تب ملے گی جب یہ کیا کر لیں گے صلح کر لیں گے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے نبی علیہ سلاد اسلام نے تعصب اور جاہلانہ ناروں سے بھی منع فرمایا جی دو مسلمان ایک کمرے میں رہتے ہیں جی یہ انڈین ہے میں پاکستانی ہوں یہ وہ بنگالی ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ بلوچی ہے میں لاہور کا ہوں یہ کراچی کا ہے کیا سن لیں کیا فرمایا نبی اسلام نے تعصب اور جہلانہ نعروں سے بھی منع فرمایا ایک انصاری شخص نے آواز لگائی انصاری اور مہاجر دو صحابی آپس میں غلط فہمی پیدا ہوگی اب انصاری کیا کہتا ہو انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ مہاجر کہنے لگا ہو مہاجروں میری مدد کے لیے آؤ نبی علی صاحب السلام نے فرمایا جاہلانہ نعرے کیوں لگا رہے ہو یہ نعرے ترک کر دو یہ بدبودار دار ہیں اس حدیث کو امام بخاری امام نے روایت کیا ہے کیوں میرے بھائی یہ نعرے کیسے ہیں پھر بلوچی پنجابی سندھی پٹھان افغانی پاکستانی انڈین بنگالی یہ نعرے کیسے ہیں فرمایا بدبودار دار نعرے ہیں اللہ تعالی کو اپنے بندوں کے درمیان اختلاف پسند نہیں ہے اللہ کو اپنے بندوں کے مابین اختلاف پسند بندوں کے مابین یا پاکستانیوں کے مابین سارے مسلمان جو ہے ایک رہیں متحد رہیں لوگوں میں اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں شریع اصول واضح طور پر ہر اس چیز کی حرمت پہ دلال کرتے ہیں جو گروہ بندی کا باعث بنے یعنی کہ شریعت نے ہر اس چیز سے روک دیا ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں دیکھ اس کی مثال کیا ہے مثلاً شریت نے بزنی سے روکا ہے بزنی کسے کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں بری سوچ رکھنا یہ ادھر جا رہا ہے یہ فلم دیکھنے جا رہا ہوگا یعنی کہ بری سوچ رکھنا کہ یہ گندہ کام کرنے کو جا رہا ہوگا بھائی آپ اس کے بارے میں برا خیال کیوں رکھتے ہیں تو یہ بزنی سے روکا کیونکہ بزنی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسلام نے حسد سے روکا حسد سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں جاسوسی سے روکا اس سے اختلافات پیدا ہوتے آپ جسوسی کریں گے کسی کو ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہو پھر آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی ورنہ باتیں آپ بھی اس کے خلاف کرتے ہیں, لیکن آپ نے جسوسی کر لی وہ جسوسی نہیں کرتا چگلی کرنے سے کہ اس نے تمہارے خلاف آج باتیں کی ہیں رپورٹ دینے جا رہے ہیں اور میں قسم اٹھا کے رپورٹ دے رہا ہوں سچ بول رہا ہے یہ سچ بولنا جائید ہے کیوں جی ایک کی بات دوسرے کے خلاف اس تک پہنچانا یہ جائید چاہے سچو جائز نہیں ہے چاہے سچو اگر میں نے غلطی سے ان کے خلاف کوئی بات کر دی ہے تو آپ ان کو کیوں بتا رہے ہیں آپ میرے پاس آئے مجھے نصیحت کریں گے ان کے خلاف باتیں کرتے ہو اس کو کیوں بتا رہے ہیں اس کو بتائیں گے اس کے دل میں میرے خیال نفرت پیدا ہوگی ہماری لڑائی ہو جائے گی سود سے اسلام نے روکا ہے کیونکہ سود سے بھی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سود سے بھی خلافات پیدا ہوتی ہیں جبکہ ہمیں سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ سود کے بڑے فائدے گھر بیٹھے پیسے ملتے ہیں کیوں جی میرے بھائیو؟ یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں جی ہاں غریب آدمی کو آپ نے سو روپیہ دیا بینک نے ہزار روپیہ دیا واپس کتنے لے رہا ہے بارہ سو پندرہ سو غریب کے دل میں آگ لگی ہوئی آپ کے خلاف کہ میں مجبور آدمی ہوں غریب آدمی ہوں اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں میں نے ایک ہزار روپیہ لیا ہے بجائے اس کے کہ مجھے کہے میں فری میں دیتا ہوں تم ضرورت مان دو اوپر سے مجھ سے سوٹ لے رہے تو اس سے کیا سوز کے نقصان ہے کہ فائدے میرے بھائیوں نقصان ہیں امام صاحب کہتے ایسے اسلام نے روکا ہے کسی کی بہ پہ آپ بہ نہیں کر سکتے میں گاڑی ان کو بیچ رہا ہوں ہماری بات چیت چل رہی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی اوپر سے آپ پہنچ گئے نہیں میری گاڑی سے بھی اچھی ہے سستی دوں گا مجھ سے لے لو یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے ہاں جب میری ان کی بات ختم ہو جائے پھر آپ اپنا سودا ان سے کر سکتے ہیں کسی کی منگنی پہ منگنی کا پیغام بھیجنا ان کا رشتہ ہونے والا ہے بات چیت اچھی چل رہی ہے اور اوپر سے آپ پہنچ گئے جناب میری بیٹی ہے ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے تو یہ غلط ہے ایب جوئی کرنا دھوکہ دینا اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے تاکہ امت میں اختلافات نہ ہوں اللہ تعالی نے باہمی اتحاد برقرار رکھنے کے لیے اختلافات سے بچنے کے لیے اچھی سے اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے کہ گسے دوسرے سے اچھی گفتگو کیا کرو وقل عبادی یقول احسن ان شیقان اختلاف کا سب سے بڑا باعث شرک ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں شرک سے اختلافات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں شرک میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کی تمہارا بت اور ہے میرا بت اور ہے تم اس تمہارے پیر یہ قبر والے ہیں تم ان کے لیے بکرا ذیبہ کرو میں ان پیر صاحب والوں تو اختلافات تو شروع ہو گئے نا تو امام صاحب کہہ رہے ہیں شرک سے اختلافات شروع ہوتی ہیں کتاب و سنت سے راز تنازعات و کا راستہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اسی سے امت میں اتحاد پیدا ہوگا شبہات کے دروازے میں قدم رکھنا اور شہوات کے پیچھے لگنا شہوات زناکاری جو دل چاہتا ہے ان کے شہوات کہتے ہیں نا ایسے کام کریں گے تو اس سے کئی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں اور اس سے کئی نسلوں میں اختلافات پیدا ہوئے جس خلاف کی بنیاد حوث پرستی اور تعصب ہو یا سرکچی ہو یا تقلید ہو یا گروہی تعصب ہو تو اس سے امت میں خلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے حصول دنیا کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کرنے سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی بغض پیدا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بازی کرنا انہوں نے ادھر ہوٹل بنایا ہے میں ان کے مقابلے میں بناؤں گا ان کا کاروبار تباہ برباد کروں گا اس نیت سے ہوٹل کھولنا اس سے امت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں قتل وغیر ہوتی ہے آپ کا فرمان اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں غربت کا اندیشہ نہیں ہے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا اتنی دی جائے گی کہ تم ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرو گے اور پھر تم دنیا کی وجہ سے ایسے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے پہلی تباہ و برباد ہو گئی تھی شیطان اختلافات کو مسلمانوں میں اختلافات کو کتنا پسند کرتا ہے امام صاحب نے یہ حدیث پڑھی کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے کہاں پہ لگاتا ہے پانی پہ اور پھر اپنے چیلوں کو بیچتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو ان میں سے شیطان کا قریب قریبی وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ڈالنے والا ہو لڑانے والا ہو ان چیلوں میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے اس سے گناہ کروایا میں نے اس سے گنا کروایا شیطان کہتا ہے کوئی خاص کارنامہ تو سر انجام نہیں دیا پھر ایک شیتان چیلا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے میں فلا آدمی کے پیچھے لگا رہا لگا رہا لگا رہا حتہ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی بی کے درمیان تفریق ڈال دی ہے تلاک ہو گئی ہے رپورٹ پیش کر رہا ہے شیطان کو شیطان گلے لگا کے کہتا ہے تو نے صحیح کام کیا ہے. ادھر شیطان شباش دیتا ہے اور ادھر ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کیوں جی یہ بہو کیسی آپ لوگ لے کر آئے نا کوئی خدمت کرتی ہے آپ کی سارا دن بیٹھی رہتی ہے میں جب بھی آپ کے گھر میں آتی ہوں یہ تو چار پہ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور تو کر رہی تیری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے یہ شتان ہے ایسی باتیں کرنے والی اور شیتان ہے یہ لڑانا چاہتی ہے ساس بہو کو تمہیں کیا لگے یہ میرے بھائی ایسے شیتانی کام ہم سے بھی ہو رہے ہیں مجھ سے آپ سے ہماری ماں سے ہماری بہنوں سے لوگوں کے گھروں میں جا کے لڑانا تیلی لگانا تھوڑی سی آگ لگا دینا باقی کام شیطان بڑا کر لے گا تو میرے بھائی نہیں کسی کے گھر میں جائیں تو ان کی بہو کی تعریف کریں کوئی نہ کوئی تو اس میں خوبی ہوگی نا وہ اس کی تعریف کریں آپ بجائے اس کے کہ لڑائیں گرو بندی دشمنی اور بوگس کا باعث بنتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولافر رکھو ود کرو نحمۃ اللہ علیہ تم آدا اللہ بھائی کم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گرو بندی میں نہ پڑو اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم ایک دوسرے کو دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی تو یہ میرے بھائی اللہ کی طرف سے ہے اور گروہ بندی جو ہے اگر کسی قوم میں ہو تو یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے اختلافات کی فوری سزا دشمنوں کے مسلط ہونے کی سرخ میں ملتی ہے جب مسلمان مخت... آپس میں اختلافات کرتے ہیں تو کافر مسلط ہو جاتے ہیں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ غالب آ جاتے ہیں اختلافات کے نقصانات کیا ہوتے ہیں امام صاحب نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی علیم رمضان کے مہینے میں للت القدر میں شب قدر میں آپ باہر نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس مہینے میں شب قدر کون سی رات بن رہی ہے کسویں بن رہی ہے کہ تیسویں بن رہی ہے کہ پچیسویں بن رہی ہے کہ, کہ ستائیسویں بن رہی ہے آپ باہر نکلے آگے دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں لہلت القدر کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلا تھا لیکن یہ دو آدمی جگڑ رہے تھے اور ان کی وجہ سے اللہ نے للت القدر کا علم اٹھا لیا ہے واپس لے لیا ہے یہ ہے آپس میں اختلافات کا نتیجہ امام صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں گرو بندی ذلت کا باعث ہے تنازعات جگڑے بدی کا سبب ہیں اختلافات کمزوری کا سبب بنتے ہیں فرقہ بندی سے دین بھی تباہ ہو جاتا ہے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے دشمن خوش ہوتا ہے امت کمزور ہو جاتی ہے دعوت اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں علم کی نشو و بند ہو جاتی ہے سینے میں کینا دلوں میں ظلم چھا جاتی ہے معیشت کمزور ہو جاتی ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آئندہ نسلوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جاتا جو کرنا چاہیے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اباؤ و اجاد آپس میں لڑتے رہتے ہیں عقل مند انسان اختلافات سے دور رہتا ہے کتاب و سنت پہ عمل پیرا رہتا ہے اور اپنی دوسروں کی اصلاح کرتا ہے اس کے بعد امام صاحب نے یہ آیت پڑی جس کا تجمہ یہ ہے کہ آئے ایمان والو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی بھی بات مانو اگر کسی معاملے میں اخلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل لینے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس کے بعد امام صاحب نے دوسرا خطبہ دیا اس میں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صاحب نے فرمایا تھا ان عمل اخوا کہ موماً آپس میں بائی بائی ہیں اور ان کی پیارو محبت کی آپت میں مثال ایسے ہے جیسے جسم کی مثال ہے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے ایسے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو اس سے اتنا پیار ہونا چاہیے کہ سب مسلمان تکلیف محسوس کریں ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے ہر اینٹ دوسری اینٹ کو کیا کرتی ہے مضبوط کرتی ہے ایسی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوطی کا باعث بنے اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ باہمی اتحاد اللہ کی نعمت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اللہ نے مومنوں کے مابین محبت ڈال دی الفت ڈال دی اور اللہ نے نبی السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہونی تھی محبت کسی نے ڈالی ہے اللہ کہتے ہیں میں نے ڈالی ہے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ صاف رکھیں دوسروں سے محبت کریں اور ان کی خیر خائی چاہیں اس کے بعد امام صاحب نے نبی السلام پڑھا اور ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا اور پھر انہوں نے دعائیں کی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں کتاب و سنت کے دروس میں بیٹھنے کی توفیق نہایت فرمائے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معنی سیکھنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک کرے لیکن توحید کے اوپر شرک کے اوپر نہیں ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک کرے کس چیز کے اوپر توحید کے اوپر یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی اتحاد کا نعرہ لگانے والے بہت ہیں آپ نے ایک ملک دیکھا ہوگا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ بڑے اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں لیکن خود صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے جناب ایشا کو گالیاں دیں گے اتحاد پر کس بات کا بھائی کہتے ہیں جی متحد ہو جاؤ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے اور ساتھ ہی صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہوں گے اتحاد کس بات کا ہوا پھر اگر اتحاد کرنا چاہتے ہو صحابہ کلام کو گالیاں دینے بند کر دو ایسے کئی شرک کرنے والے قبروں کی پوجا کرنے والے بھی اتحاد کی دعوت دیتی ہیں لیکن بھائی پہلے شرک بند کرو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تب مسلمان متحد ہوں گے تو رب العالمین ہم سب کو جمع کرے ایک کرے لیکن کس چیز کے اوپر توحید کے اوپر صحاب سے محبت کے اوپر کتاب و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک فرمائے یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہایت یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نایت فرما یا اللہ تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کے گناہ وا فرما یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبروں پہ نور نازل فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت بنا دے یا اللہ انہیں اداب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم سب کو بھی عزاب قبر سے زاب جہنم سے محفوظ رکھنا یا اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دینا یا اللہ ہم میں سے جس کی اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک بنا صحت تندرستی دے یا اللہ جتنے مسلمان ملید ہیں سب کو شفا دے یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد نایت فرما یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا تو پہ دینا ایمان پہ دینا اسلام پہ دینا یا اللہ ہم سب اپنے گھروں میں حکمران ہیں ہمیں اپنے گھروں کی چار دیواری میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نیت فرما وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين